کا یہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے نصیب اللہ نے حصہ رکھا ہے مما جو کچھ کے سبو انہوں نے کام کیا بس وہاں جا کر جو کام کرتے رہے ہیں اس کا حصہ ملے گا اچھے کام کر کے آئے ہیں اللہ اچھا کام اچھا عجر دے گا اور اس دنیا میں آ کے برے کام کیے ہیں برا کمائیں گے واللہ حسب الحساب اور لوگوں اللہ عنقریب حساب لینے والا ہے